الحمد للہ وقفہ سلام علیہ صفا امآباد نبی علیہ السلاۃ السلام کے متعلق معرفت نبی جس کا علم ضروری ہے معرفت نبی کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اس بات کا بھی علم ہو کہ قیامت تک آنے والے انسانوں میں سے اور تمام جنوں میں سے ہر ایک کی نجات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتباء میں ہے یہ ایمان رکھنا چاہیے اگر اس پر ایمان نہیں تو آدمی کبھی نجات نہیں پا سکتا دار. یاد رکھیں اس بات کا علم رکھنا بھی نبی علیہ السلام کی معلومات نبی علیہ السلام کے متعلق معلومات اور جو علم کی ضرورت جس کا جاننا ضروری ہے معرفت میں وہ یہ ضروری ہے کہ انسان جب تک کوئی جنات و انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا. نجات نہیں پائے گا اس سلسلے میں قرآن پاک کی تو بہت ساری آیات ہی ہیں سمجھ گئے نا اے نبی جو آپ سے اراد کریں جو آپ سے پیٹ پھیر لے اور جہانہ میں گیا ایک بڑی آلی شان حدیث اس سلسلے میں سناتے ہیں جو حدیث بخاری وغیرہ کی ہے اس حدیث کو سننے کے بعد بہت اچھا اچھی مثال سے واد ہو جائے گا کہ محمد سلم کی ہی اتباء میں اب قیامت تک آنے والے انسانوں جناتوں کی نجات ہے نبی کی اطاعت ترک کر دینے کے بعد اب کسی کی نجات نہیں ہو سکتی آئیں حدیث سنتے ہیں حدت جابید بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنما کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ سلاۃ وسلام کے پاس فرشتوں کی ایک جماعت آئی اور بعد روایتوں میں آئی جس میں جبرائیل عین امین تھے کہتے ہیں جا ملاً النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو نا ایک دن نبی علیہ سرات سوئے تھے نیت کی حالت میں تھے سوئے ہوئے ہیں اور فرشتوں کی ایک جماعت آپ کے پاس آئی وکال آباد ہوں فکالو اور نبی علیہ السلاۃ السلام کے چارپائی کے ارد گرد گرد کھڑے ہو کر کے کہنے لگے ان نل صاحب کمہادا ما صالا ان نل صاحب کمہادا مالا اے لوگوں فرشتوں سے کہتے ہیں آپس میں یہ جو تمہارے ان نل صاحب یہ جو تمہارے ساتھی سوئے ہوئے جس کے پاس اللہ نے ہم کو بھیجا ہے ان کی ایک بڑی عالیشان زبردست مثال ہے محبت فرشتے آپس میں گفتگو کرتے ہیں ان ندے صاحب کمہارا مثلا یہ جو اپنے ساتھی بس سوئے ہوئے ہیں جن کی طرف اللہ نے ہم کو بھیجا ہے یہ سونے والے شخص جو, شخص جو ہیں ان کی ایک بڑی عالیشان مثال ہے فضر بول مثلاً ذرا وہ مثال ان کو بتا اللہ بنے نہیں کیا مطلب فرشتے آپس میں کہہ ان کی بڑی آلیشان مثال ہے لیکن ان کو یہ پتا نہیں کہ ان کی کیا مثال اس لیے فضر بولو مثلاً ان کی کیا مثال ہے ذرا ان کو بیان کر دو ان کو بتا دو اللہ اکال تو سننے والے فرشتوں نے کہا ایک نے کہا کہ ان کی ایک آلیشان مثال ہے اور وہ مثال ان کو سنا دوست سمجھ لے کہ ان کی مثال کیا ہے دنیا میں تو دوسرے فرشتوں نے کہا ان سوئے ہوئے ان نہ یہ سوئے ہوئے ہیں سونے والا انسان کیا سنے گا ان کو بیدار کرنا پڑے گا لیکن دوسرے نے کہا نہیں یہ نبی ہیں ان یہ انسان نہیں ہیں یہ نبی اور پیغمبر ہیں ان کی صرف آخیں سوتی ہیں ان کا دل جگتا رہتا ہے پھر اس سے گفتگو کر رہے ہیں یہ نبی کی خصوصیات نہیں تھی خصوصیت اس لیے کہ پتا نہیں کس وقت اللہ تعالی وہی نادل کرے اور نبی اگر گھوڑا بیچ کر کے بالکل ہو کے سو جائیں پتا نہیں امت کو کس چیز کی ضرورت کیا مسئلہ درپیش ہے اسی لیے نبی کا موجودہ نبی خصوصیت یہ ہے کیا کہ ان والقلب صرف ان کی آنکھیں سوتی ہیں ان کا دل جبتا ہے فقالو پھر فرشتوں نے کہا مسالوں کا مسلے رج بنا دن بھائی ان کی جو بڑی آلی شان مثال ہے وہ یہ ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک بہت بڑا مالدار بادشاہ زمیندار اپنے علاقے کا حاکم اس نے ایک بڑا علیشان مکان بنایا بنا دارن بہت بڑا اس نے ایک محل تیار کیا اور محل تیار کرنے کے بعد جب پورا محل بالکل تیار ہو گیا تو وجالفی یا معدو وطن اس میں پارٹی رکھ دی کھانے پینے کی پہلے تو محل تیار کرایا جب محل مکمل تیار ہو گیا تو محل تیار ہو جانے کے بعد اس نے محل کے مالک نے بادشاہ نے وجالسی یا ماد بتن مادوبا کہتے ہیں پارٹی کو کھانے پینے کی دعوت دی خوب بڑی زبردست دعوت اب دعوت دیا کھانے کا انتظام کیا پارٹی رکھی اب شہر کے لوگوں کو دعوت دینے کی ضرورت تھی تو اس لیے عباس دائین اس نے ایک شخص کو دعوت دینے کے لیے کیا بادشاہ نہیں گیا محل بنانے والا نہیں گیا محل بنانے والا اپنے میں آڈر وہ جاری کرتا حکم دیتا ہے ایک شخص کو کہ جاؤ پورے شہر میں دعوت دے کر کے آؤ اور کیا دعوت دو کہ فنا بادشاہ سلامت نے بادشاہ سلامت نے ایک محل تیار کیا ہے اور اس میں انہوں نے پارٹی رکھی ہے کھانے پینے کا انتظام اور پورے شہر کے لوگوں کو بادشاہ سلامت بلائی ہیں دعوت دے رہے ہیں کہ آئے کھانا کھائیں اللہ اکبر بس آدمی گیا دعوت دینے والا گیا پورے شہر میں گھوم کر کے دعوت دے رہا ہے اور ہر گلی کوشے میں پہنچتا ہے ہر شخص کو بتاتا ہے کہ بادشاہ سلامت نے محل بنایا ہے محل تیار ہے محل میں کھانے پینے کے پارٹی رکھی ہے اور آپ تمام لوگوں کی دعوت کی ہے دعوتیں عام ہے آؤ اور وہاں دعوت کھانا کھاؤ پھر دعوت ہو گئی اب فامن عجاب دعوت دینے والے نے دعوت دیا فمن عجاوت دایا اب جو انسان دعوت دینے والے کی دعوت قبول کی کس کی دعوت بادشاہ نہیں بادشاہ دیکھا ہی نہیں بس بادشاہ کے بھیجے ہوئے آدمی پر یقین کیا جو گلیوں میں پھر کر کے دعوت دے رہا تھا جس نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا یہ نہیں کیا بھائی ہم بادشاہ سے کم تھوڑی رہے انکار نہیں کیا یا یہ بھی نہیں سوچا کہ بھائی بادشاہ نے اپنے سے دعوت نہیں بلکہ دوسرے کے یہ ہمیں دعوت دیا نہیں جس شخص نے آنکھ بن کر کے آواز سنی کہ بادشاہ کی دعوت ہے بادشاہ کی دعوت اس نے قبول کر لیا اب جس نے دعوت قبول کر لیا اس کو کیا کیا چیزیں ملی نمبر ایک دخلت دار نمبر دو وہ کالا منلم ادوبت اب اس کو تین چیزیں ملیں گی نمبر ایک دخلت دار محل میں داخل ہوگا گیٹ کھلا ہے دعوت ہے کوئی روکنے والا نہیں بڑا بادشاہ کے محل کے قریب ہی کوئی نہیں جا سکتا پولیس شور کر دے گی لیکن وہ دعوت بالکل کھلا ہوئی ہے بگڑے کسی رکاوٹ کے محل میں داخل ہو گیا اب محل میں داخل ہوا تو ویسے بند کر کے تو نہیں جائے گا خمب محل کو دیکھے گا وہ کیا بنایا ہے نمبر دو وہ اکال من الم کھانا بھی کھا لے گا وہ شاہی دسترخوان پر جو شاید زندگی میں نہ کھایا ہو کبھی شہر کام آدمی گریب سے گریب روڈ روڈوں پر گھومنے والا دعوت کو قبول کیا گیا تو اب اکالم الم ادوبتی شاہی کھانا بادشاہ کے اس کے دفتر خان بیٹھ کے کھانا کھائے گا اور پھر جب کھانا کھا کے واپس آنے لگے گا یا کھانا کھانے کے لیے بیٹھے گا تو بعد شاہ سلامت بھی نگرانی کرتے رہے ان سے ملاقات بھی کرے گا مصافہ ملائے گا دیدار کرے گا سب کچھ کرے گا تین چیزیں ہاں آتی کھانا بھی کھائے گا محل کا دیدار بھی ہوگا اور ساتھ ساتھ بادشاہ سلامت سے ملاقات ہوگی ٹھیک ہے بھائی وہ لمجو جی ہے اور جس نے دعوت دینے والے کی بات پر یقین نہ کیا دعوت کو قبول نہ کیا یا تمر اور گورو کی بنا پر دعوت کو ٹھکرا دیا تو جس شخص نے دعوت کو قبول کیا نہیں کیا دعوت دینے والے کی دعوت پر یقین نہ کیا ٹھکرا دیا اب وہ تینوں چیزوں سے محروم رہے گا لم جد دار وہ محل میں داخل نہیں ہوگا محل کا دیدار بھی نہیں ہو سکتا نمبر دو ولاقل ادوبت اور شاہی دسترخوا شاہی کھانا بھی نہیں کھائے گا اس کو ملے گا ہی نہیں ہر قسم کی نعمت سے محروب نمبر تین بادشاہ سے ملاقات بھی نہیں ہوگی یہ ان کی مشال ہے بیان کر دیا فرشتے نے لیکن پھر دوسرے فرشتوں نے کہا لوہا بھائی یہ مثال ذرا اس کی اور وضاحت کرو اس کی تفصیل بیان کرو تاکہ یہ سمجھ لیں تم نے تو ایسی مثال دے دی سمجھیں گے نہیں تو پھر دوسرے فرشتے نے کہا انہوں نائم یعنی یہ سوئے ہوئے تفصیل بیان کرنے سے کیا فائدہ ہو تو سنتے نہیں ان نائم ہو یہ سوئے سوئے ہوئے ہیں سویا ہوا انسان کیا سمجھے گا مثال بیان کر دیے سوئنے سے تفصیل بیان کرے گے تو کیا سمجھیں گے دوسرے فرشتے نے کہا بھائی یہ عام انسان نہیں ہے انہو آآ آآ ان نہ یہ رسول ہیں پیغمبر ہیں ان کی صرف آنکھیں سوتی ہیں ان کا دل جگتا رہتا ہے او ہاں بیان کرو یہ مثال سمجھیں گے ہوگا اب مثال تفصیل بیان کی مثال کی فرمایا فدار الجنہ وہ محل جو بادشاہ نے بنایا ہے وہ سمجھ لو کی جنت ہے جو اللہ تعالی نے نیک لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے ودائی وہ جنت ہے یعنی جو محل بنایا ہے وہ حقیقت محل نہیں بلکہ اس کی مثال ہے کہ وہ جنت اللہ نے جو بنائی یہ جنت ہے ودائی اللہ اکبر اور محل کے بادشاہ نے جس انسان کو دعوت دینے کے لیے شہر میں منازع آباد لگانے کے لیے بھیجا سمجھو وہ محولدائی محمد وسلم وہ محمد صلی اللہ علیہ ہے وسلم ہے اللہ اکبر اور دوسری روایت میں آیا اور وہ جو دستر خان تھا وہ اسلام ہے کیا ہے وہ اسلام ہے اور بعض روایتوں میں آیا کہ وہ گھر جو ہے محل اور اسلام ہے اب جو آپ نے سمجھ لیا کہ اللہ نے جنت بنائی اور رہ بنانے والا سید جو ہے کیا ہے وہ اللہ ہے اللہ نے محل بنایا یعنی جنت بنائی اب اس جنت میں داخل ہونے کے لیے جو دعوت دینے کے لیے منتخب کیا بھیجا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اب ایک ہی راستہ ہے پورے قیامت نبی علیہ سراف شام نے جس وقت حدیث بیان فرمائی یہ حدیث یعنی جس وقت اللہ نے اپنی نبی کو آخری نبی کو دنیا میں بھیجا اس وقت سے لے کر کے قیامت کی صبح تک کوئی انسان اور جنات ہو فمن عجاوت جس نے محمد فمن عطا محمدن اب جس نے محمد سلّم کی بات سن لیا آپ کی کر جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا فقط عطاء اللہ اس نے اللہ کی اطاعت کیا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جنت کے میوے جاتے جنت کے ساری نعمتوں سے مالا مال ہوگا لیکن اوبام محمد جس نے نبی علیہ السلات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی فرمانی کیا تو عام نافرمانی نہیں جنت میں جہنم سے بچنے کے لیے اس کی خطرناکی سے آگاہ کرنے کے لیے اللہ نے جس کو بھیجا اس صرف کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نامانی نہ سنا نہیں اللہ نے بیان فرمایا اس نے محمد کی نافرمانی کی اور وہ جنت سے محروم اور جہنم میں داخل کر دیا گیا یہ بات ہو گئی ایک جملہ آخر میں فرشتوں نے کیا گدب کا بیان فرمایا کہ سن لو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرقن بین الناس۔ اب جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان تمید اور فرق کرنے والے صرف محمد کی ذات اور ان کی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے ان کی اطاعت کر لیا وہ جنت میں گیا اور جس نے ان کی نافرمانی کیا وہ جہنم میں گیا یہ حدیث بڑی وعدے ہے یہ اسی حدیثوں کا علم ہے نبی علیہ فرا کے متعلق ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ نجات محمد وسلم کے ہی اتباع میں ہے اور جس نے محمد صلی وسلم کی اطاعت ترا کر دیا وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا جہنم سے نہیں بچ سکتا اللہ تعالی ہم سب کو نبی کی معرفت نصیب فرمائے اقولیاد آب اسفر اللہ منکلبی